السلام علیکم ڈی اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینومیٹ کے سلسلے کا آج ہمارا تینتالیسواں لیکچر ہے میں آپ سے جیسے گزارش کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے اور جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں ڈبلو ٹی او اینڈ اٹس افیکٹس آن ایس ایم ایس یعنی ورڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس کے جو اثرات ہمارے ایس ایم ایز پہ پڑھ ہیں اس سلسلے میں ہم نے تین لیکچر آلریڈی جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں اور ہم نے اس کو جو ہےس اس کا کیا ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کنکلوسو ریزلٹس اس کے کیا نکلتے ہیں ریکمنڈیشنز اس کی جو ہے وہ کیا نکلتی ہیں اگر ہم فائنلی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہم نے جو ایس ایم ایز کو ہے بچانا ہے ایٹ دی سیم ٹائم سنس وی ہیو سائنڈ دی ڈبلوٹی او تو کس طرح سے ہم نے اپنی آبلیگیشنس کو ایز اے سیگنیٹری پورا کرنا ہے اور ود ان دا دیٹ لمٹس جو ہم نے ایز ہم کے اوپ, ہمارے اوپر جو لاگو ہوتی ہیں لیگلی اور مورلی ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کے جو کنسٹرینٹس ہیں یا اس کے جو بینیفٹس ہیں دونوں کو سائڈ بو سائڈ کس طرح سے لے کے چلنا ہے تاکہ ہماری ایس ایم ایز جو ہیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں اور منیمم سفر کریں آج کا لیکچر بیسیکلی کنکلوژن کے بارے میں ہے ریکمینڈیشنس کے بارے میں ہے اور اس سلسلے میں ہم نے آج یہ جو کرنا ہے ایک چھوٹا سا بریف اینالسس کہ جی ایک تائرانہ جائزہ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم مختلف میز جو ہیں یا ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو ایک طرح سے تو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے بیڈ افیکٹ سے اور دوسرے اس کی اچھائیوں سے بہرابر ہو سکتے ہیں آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور وہیں سے جہاں سے ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں اس کا سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے اس کو ریکنٹینیو کرتے ہیں رول آف ایکسپورٹرس ان ٹیکلنگ نان ٹیرف پیر ایکسپورٹرس آپ نے گزارش کی جیسے کہ پاکستان میں 67% ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل کے زمرے میں آتی ہیں اور سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے نان ٹرف بیرئرز کے لئے جو ٹائم مقرر کیا گیا that was 10 years اور اس کو فور اسٹیجز میں منقسم کیا گیا سیگمنٹیشن جو اس کی کی گئی that was ان the four stages اس کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ کورز اباؤٹ فورٹی of our total جو ہماری اکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل میں اس کا فورٹی جو ہے وہ لاسٹ جو اسٹیج ہے وہ کور کرتی ہے سو so, is a very competitive year for Pakistani exporters regarding the market is open not for Pakistani exporters of textile but also for Hong Kong, for China, for India, for Sri Lanka, for Bangladesh, for Thailand and even countries in the Europe like Portugal. With this, there are some limitations of the European Union, which is increased, the members have چائنا کو ایگزمپشن دی گئی دو ہزار سات تک تو بینگ دا ممبر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ایس ایم ای ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی ایکسپورٹس میں مور دین ففٹی پرسینٹ شیئر جو ہے وہ ایس ایم ایز کا ہے جی ڈی پی گروتھ میں مور دین ففٹی پرسینٹ شیئر جو ہے وہ ایس ایم ایز کا ہے تو ایس ایم ای جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ان کو ہوتا ہے ڈائریکٹلی وہ اس سے فائدہ ہوتی ہیں اس لیے یاد رکھیے گا پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں جب ہم انڈسٹریز کی بات یہاں کر رہے ہیں تو وی آ پرٹیکولرلی انڈیکیٹنگ ٹورڈس دی ایس ایم ایز جو کہ ہمارا سبجیکٹ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایکسپورٹر ہیں ہمارے ایس ایم ایز کے اور جو 50% پرسینٹ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ٹوٹل ایکسپورٹس کے اندر اسپیشلی جب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں اور نان ٹرف ویلز کی بات کرتا ہوں تو ٹیکسٹائل کے علاوہ ایسم ایس کا ایک میجر رول ہے سرجیکل انسٹرومٹس میں آپ کی کٹوری گڈس میں سیڈلری گڈز میں لیدر گڈز میں اور اس کے علاوہ اسپورٹس آئٹمس میں کارپیٹ مینوفیکچرنگ میں جہاں پہ اسٹارٹنگ فروم مین لیبر آف سنگل پرسن ٹو دا کاٹریکٹ لیبر سب ہائرنگ لیبر اور جاب جو لیبر ہے اور فرنچائز لیبر جو ہے جاب سب ڈیٹنگ جو ہے اس سے شروع ہو کے میڈیم سائز انڈسٹری تک ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں تقریباً اس وقت جو تعداد ہے وہ چار لاکھ ستر ہزار ایسی انڈسٹریز کی ہے جو اس زمرے کے اندر فال کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کا جو ایس ایم ایز کون کرتے ہیں کیا رول ہونا چاہیے مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس جہاں پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بےتحاشا اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اقتدامات کر رہی ہے ڈبلو ڈی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے اس کنسٹرینٹ کے کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی تھی ایئر 2005 تھاؤزینڈ فائیو most دا موسٹ کمپیٹیٹو اینڈ ڈفیکلٹ پاکستان اسپیشلی ان دا ٹیکسٹائل کیونکہ ہمارا جو لاسٹ جو تھا اس کا اسٹیج تھی سیگمنٹ تھا جو ہم پہ جو اپلائی ہوئے رولس ڈبلوٹیو کے ان کی جو ڈیڈ لائن تھی دیٹ تو جہاں پہ ہماری حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بینگ اے پاکستانی بینگ اے بزنس مین بینگ اے پٹراٹک سٹیزن آف کنٹری اس کو ہم نے فلفل کرنا ہے سائملٹینئسلی ایٹ سیم ٹائم تو آپ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس جو ہیں اپنی ان کو ویدن اپنے ریسورسز میں اندر رہتے ہوئے اور یا اپنے ریسورسز کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہوئے امینڈ کریں اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ چاہے سینیٹری سا... اسٹینڈرڈ ہیں ٹائف فائٹوسینٹری اسٹینڈرڈ ہیں آپ اویئرنیس حاصل کریں جو ہمارے ایکسپورٹر حضرات ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان اسٹینڈرڈ کی مینوفیکچرز کے جو ایکسپٹیبل ہیں ان کنٹریز کو جو ہم سے امپورٹ کر رہی ہیں کنٹریز کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنی تکنیک کو امینڈ کریں جو ایک ماحول ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ ماڈیفکیشن ہو سکتی ہے ٹوڈز پازیٹو تھنگز اس پہ توجہ دیں اور ایسی چیزیں جن کے اندر بے شک ٹیکنالوجی انوالو نہیں ہوتی لیکن آپ کی مور ایفٹس زیادہ ڈٹرمیشن اور آپ کی جو زیادہ سے زیادہ اس پہ توجہ ہے وہ ریزلٹ لا سکتی ہے جیسے کوالٹی کنٹرول ہے ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اسپیشلی نیٹ ویئرز میں موسٹ آف دا دا کوالٹی کنٹرول جو نائنٹی ہے دیٹ از دی مینوئل یعنی آپ ہیومن آئی سے اور اپنی انٹیلیجنس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جی یہ چیز ڈیفیکٹیو ہے یا قابل استعمال ہے یا اس کا جو کلر ہے اس میں ویرییشن ہے یا اس کی اسٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے جو بٹنز لگے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یا اس کی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح میں جتنی انسپیکشن ہوتی ہے دیٹ از مین ناٹ تھرو اینی اسی طرح اگر آپ میٹلرجی کے اسٹینڈرڈس کو چھوڑ دیں اور صرف آ جائیں اگر ہم میٹلرجی کے اسٹینڈرڈس کو چھوڑ دیں یعنی ایلوئ کی جو ریشو ہے وچ تھنگ اور جس کو ہم اینالیس کے بغیر نہیں اس کو کر سکتے اس کے سرٹن اسٹینڈرڈائزیشن ہے اگر ہم اس کی ویژنری جو پالشنگ ہے یا اس کی جو فنیشنگ ہے یا اس کی جو کٹس ہیں ان کو دیکھیں تو اٹس آل ویژنری انسپیکشن جو کہ ہماری بہت اچھے جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگ جو ایس ایم ایز میں کام کرتے ہیں یا اسپیشلی اسمال انڈسٹریز کے ایون جو سپروین کرنے والے لوگ ہیں کوالٹی کنٹرول کے وہ بہت ہی زیادہ اس میں جو ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جب اس چیلنج کو سامنا کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پہ خود بھی وہ یہ دیکھیں کہ جی کس طرح سے ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی جو ترقی کے لیے اپنے آپ کے لیے اور خود وہ ان ٹیکنیکس کا ان چیزوں کا خیال رکھیں جو ہمیں نئے ڈبلوٹی او کے اسٹینڈرڈز میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں جیسے میں نے گزارش کی ہے اس میں کوالٹی ایک ایسا چیپٹر ہے ایک ایسا سیکٹر ہے اسپیشلی ان انڈسٹریز کے لیے جن کا جو را مٹیریل ہے اس کا بیس پاکستان ہے لائک لیدر لائک کاپیٹس یا دوسری ایشیا جو ہے کی جن کا را مٹیریل لوکل ہے جن کی مینوفیکچرنگ لوکل ہے اور جن کی جو کوالٹی اسٹینڈرڈ ہیں وہ لوکلائز ہیں ایٹ لیسٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں پوری یہ توجہ سے پوری اپنے ایمانداری کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ڈبلوٹی او کے اندر جو کانسٹینٹس ہم پہ امپوز ہوتی ہیں یا ہم پہ جو اس کے اوپر شرائط لاگو ہوتی ہیں کوالٹی کے لیے کیونکہ جب گلوبلائزیشن کی گئی اور ہر ایک کو ایکسس دی گئی تو ظاہر ہے ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی برآمدات کو یا درامدات کو اپنے حساب کے ساتھ جس طرح وہ پہلے چل رہے تھے اسٹینڈرڈائزیشن کے اندر لے کے آئے اگر ایک ملک کو یہ ایکسس دی جاتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کہ وہ ڈیویلپ کنٹریز میں اپنا مال بھیج سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ لاگو ہونی ہیں اور ہوئی ہیں کہ ان کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کیا جائے پھر ہم جاتے ہیں جی لوز اینڈ مختلف ممالک کے اپنے قوانین ہیں جو امپورٹ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف جو ان کے پورٹ کے قوانین ہیں ان کے اندر مختلف کسٹم کے قوانین ہیں ان کے اندر ہیلتھ لاز ہیں اسپیشلی ویچ آر ایپلیکیبل ٹو دا ایڈبلز ہماری فش انڈسٹری کو آج کے یہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح ہمارے سٹرس میں کچھ پرابلمس تھے جی پیکجنگ کے وچور ہم ان کو لکڑی کے کریٹس میں پیک کر کے ایکسپورٹ کرتے تھے اب اس میں یہ آگاہ جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک ایسا کوروگیشن کا ڈبا جس کے اندر ایئر پاس ہو سکے اس کے اندر اس کو پیک کریں تو یہ چیزیں جو ہیں امپورٹ اسٹینڈرڈ جو ہیں امپورٹ کی وہ اپنی ہر ملک کے اپنے اپنے ایک کرائیٹیریا ہے اپنا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے جو ان لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لونگ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اور جس کو لاگو کیا جاتا ہے کنزیومر فرنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہماری ایس ایم ایز جو ہیں ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں جو ایس ایم ای سے ریلیشن رکھتے ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس کو جو پرویل کر رہے ہیں ان امپورٹنگ کنٹریز میں ان کو دیکھیں ان پہ توجہ دیں ان سے آگاہی حاصل کریں اور اپنی مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس کو اس کے مطابق امینڈ کریں یا بہتر کریں تاکہ اگر ایک چیز ایکسپورٹ ہو کے کسی پورٹ کے اوپر ریجیکٹ ہوتی ہے خدا نخواستہ یا اس کے اندر نکائس نکلتے ہیں یا اس کے اندر ڈیمیجز کا کلیم آپ کو دینا پڑتا ہے یا وہ آپ کی شکایت کا مسئلہ بنتا ہے تو اس سے نہ صرف آپ کے ملک کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ آپ کو ایز اے بزنس مین یو آر آن اینج ٹو لوز یور کسٹمر اور آپ کے جو بزنس ہے اس کو بھی نقصانات پہنچ سکتے ہیں بہت ضروری ہے نئے کو فالو کرتے ہوئے ڈبلو ڈی او کے ایس ایم ایس کے جو مالکان ہیں اسپیشلی ایکسپورٹر صاحبان مینوفیکچرنگ کے لوگ ٹیکنیکس کے اندر کوالٹی کنٹرول کے اندر اور اس کے بعد جو میں نے گزارش کی کہ جب ہم دیکھتے ہیں امپورٹ سٹینڈرڈ امپورٹ ڈیوٹیز امپورٹ لاز ریکوائرمنٹس فائٹر سینیٹری سینیٹری ہیلتھ ریگولیشنز اسپیشلی ان دی کیس آف ایڈبلس اس کو ہم اپنے مد نظر رکھیں آگاہی حاصل کریں تاکہ ان کے مطابق اپنی چیزوں کو تیار کریں پھر ہے جی افیکٹو انٹریکشن وتھ دیئر کاؤنٹر پارٹ ایسوسیشن یہاں پہ الحمدللہ ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ایسوسن سے متعلق ہیں میٹلرجی والوں کی جو جیسے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی اپنی ایسوسن ہے سپورٹس گوٹ والوں کی اپنی ایسوسن ہے ٹاول مینوفیکچرنگ والوں کی اپنی ایسوسیشن ہے نیٹ ویئر انڈسٹری کی اپنی ایسوسیشن ہے اس طرح لا تعداد ایسوسیشنز ہیں جو اپنے اپنے فورم کے اندر بڑی ایکٹیولی کام کرتے ہیں بلکہ ریسنٹلی یونیڈو جو, جو ہے تھرو ان ایسوسیشنس کے ذریعے جو ہے وہ کلسٹر کا جو ایس uh, ایم کے اندر فارمولہ uh, ہے اس کو through دیز آرگنائزیشن تھرو دیز ایسوسیشنس اس کو سپریڈ کر رہی ہیں جیسے فین مینوفیکچرنگ کی ایسوسن تو جس طرح یہ ایسوسیشن یہاں پہ ہیں اسی طرح جو باہر کے ممالک ہیں ان کی وہاں بھی ایسوسیشن ہے وہاں بھی ایک ایسوسیشن ضرور ہوگی جو ٹیکسٹائل کو ڈیل کرتی ہوگی جو ٹاول کو ڈیل کرتی ہوگی جو کیٹرری کو ڈیل کرتی ہوگی یا اسپورٹس گروس کو, اس کو ڈیل کرتی ہوگی تو ضرورت ہے کہ ہماری ایسوسی ایشن انٹریکشن میں رہیں those دوز which are working with ان the foreign countries ہماری ایس ایم ایز ان ایس ایم ایز کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بیس کے اوپر تبادلہ خیالات کرتی رہیں ٹیکنیکل آسپیکٹس پہ مارکیٹنگ ایکسپرٹس پہ کوالٹی کنٹرول ایکسپرٹ پہ ایچ آر ڈی پہ ساری چیزوں کے اوپر ہیلتھ کنٹرول جو ہیں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈ جو ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر تاکہ وہ اپ ڈیٹ رہیں اور اپنی ایس ایم کو اپنی انسپیکشن ٹیکنیکس کو اپنی انسپیکٹنگ جو میتڈز ہیں ان کو اس لیول پہ لے آئیں جو ان کو لاگو ہوتے ہیں یا ان ممالک سے آپ کو فیڈ ہوتے ہیں تھرو یور تو یہ ایک بڑا ضروری ایک اسٹیپ ہے لیکن اس میں تھوڑی سی ایک ضرورت ہے کہ ہماری صرف جو بارہ پرسینٹ ایس ایمیز ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک اتھینٹیکیٹڈ ایسوسیشن سے منسلک ہیں ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی جو ایسوسیشنز ہیں ان سے منسلک ہوں کیونکہ ایک پلیٹ فارم گورنمنٹ نے آپ کو مہیا کیا ہے چیمبر آف کاؤنسلز ہیں ایسوسیشنز ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان پٹ جو ہے اس کے اندر وہ فیڈ کریں اور آپ کو جو آؤٹ پٹ اس سے ملے وہ آپ کے لیے بڑی ایک رہنمائی کا باعث بنے گی جی امپیکٹ آف ریڈکشن آف ٹیرف اینڈ نان ٹیرف ڈیولپڈ کنٹریز یہاں پہ ایک بہت بحث طلب جو بات آ جاتی ہے ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے سسٹینیبل جو پالیسی ڈیولپمنٹ کا اسلام آباد میں اس نے ایک جو ریزلٹ اخذ کیا ہے ہماری ایس ایم ایز کے لیے وہ یہ ہے کہ جب نان ٹیرف بیرئرز جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز نے امپوز کیے تو اس کے دو پہلو ہیں ایک اس کا تو جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسیس ٹو دا مارکیٹس ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہماری ایس ایم ایز کو زیادہ چانسز مل جاتے ہیں زیادہ مارکیٹس کے اندر جانے کے اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی اپروچ ایکسیس ٹو دا مارکیٹ ان مارکیٹ تک جہاں پہ کوٹا کی وجہ سے جو پرابلم تھی اور وہ نہیں پہنچ سکتی تھی ان مارکیٹ تک اب رسائی جو ہے وہ ممکن ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسٹینڈرڈ ہیں جیسے ایس پی ایس ہے سینیٹری اینڈ فائٹرو سینیٹری اسٹینڈرڈ اور ٹیکنیکل بیریئرز اور ٹریڈز ہیں یا انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے جو مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں امپوز کی گئی ہیں لیٹرل بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں تو یہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے سسٹینیبل پالیسی کا ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف جو سسٹینیبل پالیسی کا اس کی ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مثبت اثرات مل رہے ہیں اس کے پیرل آپ کو اپنی جو ہے جو اپنی جو کیپبلٹی ہے اپنی جو ٹیکنیکل استداد ہے اپنی جو آپ کو ماحول ہے انوائرمنٹل جو اس کے لحاظ سے پروڈکشن کے لحاظ سے اسٹینڈرڈائزیشن ہے جو آئی ایس کی یا لیبارٹری جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے ون سیون زیرو ٹو فائیو کی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ ہم اس level پہ ایس ہماری پہنچ سکیں جس level کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈبلوٹی او کے ریگولیشنز کی ریز کے مطابق یہاں پہ آپ کو ایکسیس ملی ہے وہاں پہ آپ کو کچھ شرائط کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن ایٹ لیسٹ ات ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کریں اور ہماری ایس ایم ایز جس طرح سے کوشش کر رہی ہیں جلد ان گولز کو اچیو کر لیں گی اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے جی پاکستان اور ولڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور اس کے رولز اور ان کے جو کنکلوسو ریزلٹس کیا ہیں ریکمینڈیشنس کیا ہیں ود ریفرنس ٹو دا ایس ایم ایز کنکلوژ کہ ان سارے لاز کو پڑھنے کے بعد ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد کوالٹی اسٹینڈرڈس کو پڑھنے کے بعد فائٹو اور جو فائٹرو سینیٹری اور سینیٹری جو, جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد نان ٹرف بیر کو دیکھنے کے بعد اور جو اگریمنٹس ہیں آن انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ان کو دیکھنے کے بعد ٹیکنیکل جو بیرئرز ہیں آن ٹریڈ ان کو دیکھنے کے بعد کیا ہم اپنی ایس ایم ایز کے لئے ریکمینڈ کرتے ہیں اور کیا ہم اس سے نتیجہ خز کرتے ہیں آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈبلوٹیو از اے ریالٹی وچ ہیز کم ٹو کوئی ایکسکیپنگ ٹینڈینسی اس میں نہیں ہے یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ڈبلوٹی او کے لا کے ہم سگنیٹری ہیں انیشل سگنیٹریز میں ہیں اور یہ اپنی پوری جو ہے اس کے ساتھ فورس کے ساتھ لاگو ہو چکا ہے ہم اسے آنکھیں بند نہیں کر سکتے وی ہیو ٹو فیس اٹ اینڈ انشاءاللہ شاء اللہ وی ول فیس اٹ سو اٹس ریالٹی اینڈ ون مسٹ فیس دا ریالٹی ایس دا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اسٹیٹڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ اسٹریٹجی ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹ فرام گلوبلائزیشن گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے ایک اپنے پیپر پڑھا جو گلوبلائزیشن پہ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ گلوبلائزیشن کے میکسیمم بینیفٹ جو ہم اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں یاد رکھیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہے اس ملک کا ایک بہت ہی زیادہ قابل اعتبار اور ایک مستند ادارہ ہے جب اس کے گورنر آپ کو کوئی میسج کنوے کرتے ہیں تو اٹ ان کے ذریعے میں پالیسیز ہوتی ہیں آنے والے وقت کے لیے آنے والے ٹائم کے لئے تو ایک بڑی ریکمینڈیشن ہے ان کی کہ ہمیں گلوبلائزیشن سے جو ہے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے یاد رکھیے یہ پیپر جو پڑھا گیا یہ ایس ایم کا ایک سیمینار تھا اس کے اندر پڑھا گیا اس لیے اس کو یہاں پہ کورس کیا گیا فار موسٹ ایریاز آف کنسرن کہ ہمارے کون کون سے وہ ایسے ایریاز ہیں کون کون سے ایسے وہ سبجیکٹس ہیں کون کون سے ایسے ہمارے وہ کنسرنز ہیں جن کو ہم نے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ ایبزارب کرنا ہے اور جن کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی ہے یاد رکھیے پھر آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کنکلوژ اور ریکمینڈیشن دیکھ رہے ہیں ڈبلو او کی ریگارڈنگ ایس ایم ایس دا ٹیکسٹائل سیکٹر وچ کنٹریبیوٹ سکسٹی سیون پرسینٹ آف اوور ٹوٹل ایکسپورٹس وڈ ان ٹو تھاؤزینڈ فائیو فیس سیورٹیشن ہانگ کانگ تھا لینڈ اینڈ سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا جو لاسٹ سیگمنٹ ہے فور اسٹیج کا آخری اسٹیج ہماری جو ہے امپلیمنٹیشن کی ریگارڈنگ دا ٹیکسٹائل جو ہماری 67% سیون پرسینٹ ایکسپورٹس ہیں وہ یہ ٹو کے اندر فرسٹ جنوری 2005 تھاؤزینڈ کو اینڈ ہوتی ہے اس سال ہمیں بہت زیادہ کنسٹرٹس کا سامنا کرنا پڑے گا بہت زیادہ کمپیٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ مارکیٹ کے اندر ہمارے اسی طرح سے جب کوٹہ کے لیے فری سب کو ایکسس ملتی ہے تو دوسرے کمپیٹیٹرز بھی ہیں تو یہ ایک کنکلوژن ہے کہ ہماری ایس ایم ایز دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ دے ہیو ٹو مینٹین اے ویری گڈ اسٹینڈرڈ آف مینوفیکچرنگ اینڈ انسپیکشن اور انہیں شاید کچھ عرصہ کے لئے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فعال بنانا پڑے گا بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تاکہ جو یہ جو گلوبلائزیشن کا جو ہمیں موقع ملا ہے اس میں انٹر ہونے کا ایکس جو ہمیں مارکیٹ تک ملی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں ود دا فیزنگ آؤٹ آف کوٹاس ان پاکستان جناب وہ ایسے ہے کہ جب کوٹا جب لاگو تھا تو کچھ کنٹریز ایسے تھیں جنہیں یہ شہادت حاصل تھی جنہیں یہ رعاض دی گئی تھی کہ وہاں سے جو چیز جاتی ہے مینوفیکچر ہو کے وہ کوٹے کے زمرے میں نہیں آتی تو جتنے مینوفیکچرر تھے یا وینڈرس تھے ایس ایم جو تھیں وہ ان علاقوں میں اسپیشلی گلف اسٹیٹس میں اور کچھ افریقہ کے ممالک میں انہوں نے اپنی انڈسٹریزیشن کر لی تاکہ جب وہاں سے اکسپورٹ کرتے ہیں تو جب کنٹری آف ریجن ان کا جو ہے وہ یو اے ہے یا کوئی اور ملک ہے تو ان پہ جو جس پہ کوٹا لاگو نہیں ہوتا تو ظاہر ہے جب کوٹا کا چاند ہی ختم ہو گیا تو وہاں پہ چونکہ چیپ لیبر نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے وہاں پہ وہ سکلز اویلیبل نہیں ہیں دے آر بیسڈ آن ریپٹریشن جو ہے اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی سکلز کے اوپر یا جو ایکسپٹریٹس ہیں مختلف ایسٹ ایشین کنٹریز کے ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب ان کے پاس کوٹا کا چام نہیں رہے گا تو دے وڈ لائک ٹو شفٹ وہ اپنی لوکیشن کریں گے اپنی انڈسٹری کو کہیں لے کے جانے کی کوشش کریں گے کیسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ انہیں را مٹیریل ملے جہاں پہ انہیں چیپ لیبر ملے جہاں پہ انہیں سکلز ملے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی اس سلسلہ میں اس سے مت... اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ, یہ ریلوکیٹ کر کے پاکستان میں آ جائیں پورٹ کاسم کا قیام ہماری کمیونیکیشن کے ذرائع کا بڑھنا ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع کا بڑھنا ہماری روڈز نیٹ ورک کا بڑھنا انڈسٹریل سسٹ کا جو قیام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پاور پالیسیز جس میں ڈیمز بن رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسیز ہی ہیں جس میں نیشنل پریزنس کو شور بنایا گیا ہے آپ اپنی 100 پریزنس کے ساتھ پاکستان میں آ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ حکومت پاکستان لوگوں کو جو ری لوکیٹ ہو رہے ہیں نان اٹریکٹو پلیسز سے اور نئی جگہ تلاش کر رہے ہیں اپنی ایس ایم ایز کو لانے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ ساری رعایتیں یہ پورٹس کو بڑھانا یہ کوسٹل روڈس اور یہ کمیونکیشن کا جو سارا سسٹم ہے انرجی کی اویلیبلٹی گیس کی اویلیبلٹی یہ سب اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ری لوکیشن کو اٹریکٹو کیا جائے اور یو کین سی دیٹ اٹ از برگنگ ویری گڈ ریزلٹ ریگارڈنگ دا فارن انویسٹمنٹ ٹو پاکستان یہ ایک بڑا ہی مثبت اور اچھا قدم پاکستان کی ترقی کے لیے دا کنٹری ارجنٹ نیڈس ٹو بلڈ ا سٹرانگ نیٹورک آف اینٹی ڈمپنگ اینڈ کنٹرول ٹو پروٹیکٹ دا لوکل انڈسٹری جہاں پہ ہماری اپنی لوکل انڈسٹری ہے وہاں پہ ہمیں اپنے انٹی ڈمپنگ لاز جو ہیں ان کو بہت زیادہ طریقے سے فالو کرنا ہے اپنی ڈیوٹیز کے اسٹرکچر کو اپنی جو انٹی ڈمپنگ ہے اس کی یعنی جو ویلویشن ہے گوڈس کی اس کو انڈرنوائسنگ کو روکنا ہے تاکہ جو ایک طوفان آ رہا ہے اس چیز کا کہ پوری اگر گلوبل مارکیٹ اوپن ہو جاتی ہے تو میں نے جیسے گزارش کی تھی اپنے گزشتہ لیکچر میں کہ ایسے ممالک میں جہاں پہ جو پروڈکشن ہے وہ پاپولیشن بیسڈ ہے یعنی اگر ایک چیز کو آپ ستر بندوں کے لیے بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ اور ہوگی لیکن اگر ایک چیز کو آپ ستر ہزار بندوں کے لیے بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ بالکل کم ہو جائے گی لیکن یہی چیز اگر ستر لاکھ کے لئے بنائی جاتی ہے تو اس کی کاسٹ اور بھی کم ہو جائے گی تو یہ جو کمپیٹیٹو ایج ہمارے کچھ ممالک کو حاصل ہے ہمیں روکنا ہے اس طوفان کو اپنی لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے اور اس کا یہی حل ہے کہ جو اینٹی ڈمپنگ لاس ہیں ہم وہاں کو یہاں پہ پاکستان میں ان کو لاگو کریں اور انڈروائسنگ یا ایسی ایک جو ویلیو ہے ایک چیز کی ریل ویلیو ہے اس سے کم پہ اس کو یہاں نہ آنے دیں تاکہ ہماری جو انڈسٹری ہے ایس ایم ای لوکل انڈسٹری ہے جو ہمارے ڈومیسٹک سیکٹر کو فیڈ کر رہی ہے وہ تباہی سے بچ جائے اور گورمنٹ اس میں بہت جو ہے وہ قابل تحسین اقتدامات آلریڈی کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی امید ہے آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ ہمارے جو ایون لوکل جو ہیں جب وہ یہ سوچیں گے کہ ہمیں کمپٹیشن کا سامنا ہے تو ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر کوالٹی کو امپروو کریں گے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو امپروو کریں گے اور اس طرح سے ہماری یہ جو ہیں یہ ایک نئے دور میں داخل ہوں گی ٹریڈ پالیسی 2003-2004 تھری ٹو تھاؤزینڈ فور انسمنٹ آف کیپیبلٹیز آف این ٹی سی اینڈ اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ این ٹی سی شوڈ بی ریسٹرکچرڈ اینڈ کنورٹیڈ انٹو این کیا ہے جی نیشنل جب بات ہوئی ڈیوٹیز کی ان کو امپلیمنٹ کرنے کی اینٹی ڈمپنگ لاس کی ٹیرف بیریرز کی تو حکومت پاکستان نے یہ ڈیوٹی لگا دی نیشنل ٹیرف کمیشن کی کہ جی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے لیے رجسٹریشن کریں جو کہ رجسٹریشن ہوئی ضرورت ہے کہ نیشنل ٹیرف کمیشن جو ہے وہ انجینئرنگ کاؤنسل کو اور دوسرے ادارے جو مستند ادارے ہیں اس اسلام میں ان کو ساتھ لے کے ایس ایم ایز کے لئے ایسے قوانین واضح کرے اور اسپیشلی جو ایک ٹیرف ہے جو ہماری اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بچانا ہے ہم نے اس چیز کو روک کے ہم فیئر کمپٹیشن کے اگینسٹ نہیں ہے ہمارا ملک فیئر کمپٹیشن کے اگینسٹ نہیں ہے ویلکم کرتا ہے ہر بات کو لیکن انفیئر کمپٹیشن میں جہاں پہ اگر ہماری کسی چیز کی قیمت یہاں پہ آ کے ایکچل سے کم شو کی جاتی ہے تو وہ انفیئر ٹریڈ ہے جس کو روکنا ہمارے نیشنل ٹیرف کمیشن کا کام ہے اور اس سلسلے میں میں نے جیسے پہلے گزارش کی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ مختلف اداروں کو ساتھ میں لا کے ایسی باڈیز بنائی جائیں جو اس کو زیادہ طریقے سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کریں اور ہماری لوکل انڈسٹری کو اور لوکل سیکٹر کو اسپیشلی جو ایس ایم ایز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ کے لئے ان کو بچایا جائے اور ان کے لیے ایک ہیلدی کمپیٹیشن جو ہے وہ کریٹ کیا جائے نہ کہ ایک انہیلدی جو ہے وہ اینٹی ڈمپنگ کی صورت جو ڈمپنگ لاز ہیں ان کو اوائڈ کر کے کوئی یہاں پہ آ سکے یہ ایک نہایتی ضروری ہے اور این ٹی سی کے اوپر پوری توجہ دے رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز فیس ان ہائرنگ لا فارم ایڈوائز آن ڈبلو ٹیو ریلیٹڈ ایشوز جب ہم کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی مسائل ہمیں ہائر ہو جاتے ہیں مسائل کسی بھی رستے میں حائل ہو سکتے ہیں چاہے وہ ڈمپنگ کا مسئلہ ہے چاہے وہ ڈیوٹیز کا مسئلہ ہے چاہے ایس پی ایس کا مسئلہ ہے یا این بیز کا مسئلہ ہے یا ٹرمز کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ابھی تک ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں لا کمپنیز ابھی ویسے شروع کر دیا ہے حکومت پاکستان نے اسپیشل کورسز لا کالجز کے اندر ریلیٹڈ ٹو او لیکن فی الحال ایسے کیسز کو حل کرنے کے لئے ہمارا جو بزنس مین ہے فورن لا کمپنیز کو جو ہائر کر رہے ہیں جن کی فیس میں نے گزارش کی تھی کہ دو سو ڈالر پر گھنٹہ سے لے کے چھ ڈالر پر گھنٹہ تک ہے جو ظاہر ہے بہت زیادہ اماؤنٹ ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے ایس ایم ای کے لیے جو ایکسپورٹر کے لیے جو کسی مسئلے کو یو نیور نو ہاؤ لانگ اٹ ڈز ٹیک ایک سیٹلمنٹ جو ہے نے عرصے میں مکمل ہوتی ہے اور اگر مکمل ہوتی ہے تو اس کے زلٹ ہماری فیور میں آتا ہے یا نہیں آتا اور اس, اس عرصہ میں جو ویٹ سی کا مسئلہ ہے ہم اپنی مارکیٹ کو تو لوز نہیں کر رہے تو یہ ضرورت ہے کہ لوکل کمپنیز جو ہیں یہ افیلییشن رہیں فورن کمپنیز کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ اللہ بہت ہی جو ہیں وہ ہمارے پاس قابل تحسین جو ہیں وہ لائرز اور کمپنیز موجود ہیں جو ورلڈ اسٹینڈرڈ کی ہیں خود اپنا جو ہے ڈیویلپ کریں ایکریڈیشن ڈیویلپ کریں اور اس کے سلسلے میں خود جو ہے لوکل سروسز جو ہیں فراہم کی جائیں گورنمنٹ بھی سسلے سلسلے میں ایسے اقتدامات کر رہی ہے کہ جو بیسک لاز ہیں ایٹ لیسٹ وہ ان کو اویئرنیس جو ہے شپ جو ہے جو انٹرپرینورشپ کے بارے میں جو مختلف سیمینارز ہو رہے ہیں یا پبلیکیشنز ہو رہی ہیں ایٹ جو بیسک لاز ہیں ان کو ان کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کی جائے اور اس سلسلہ میں جیسے میں نے گزارش کی کہ مختلف جو لا کالجز ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے وہ اسپیشل ڈپلوماز انہوں نے آلریڈی شروع کر دیے ہیں دیر از اے نیڈ ٹو ٹرین لوکل جیسے میں نے گزارش کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوکل جو ہمارے پاکستان کے وکلا حضرات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں ان کو ایکسپرٹیز جو ہیں فراہم کی جائیں اور ایسے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں پہ یہ لاز جو ڈبلوٹی کے ہیں وہ, وہ سیکھیں تاکہ ہمارے ایس ایم ایز جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ڈسپیوٹ کی صورت میں بجائے اس کے کہ فرن لایئرس کو ہیوی اماؤنٹس میں فورن کرنسی میں فی جو ہے وہ پے کی جائے اپنی لوکل کمپنیز کو لوکل لا لو فرمز کو ہائر کر کے ان مسائل کو حل کیا جائے آر سروائول لائز ان انہینسنگ کریڈیبلٹی تھرو اڈاپشن آف انٹرنیشنل کوالٹی اسٹینڈرڈس اب جہاں پہ یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ہماری ایک جو ہے وہ ان مارکیٹس تک پہنچ گئی ہے جہاں پہ ہم پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے تو ہم نے اپنی سسٹینبلٹی کو برقرار رکھنا ہے اپنی برتری کو اپنی فوکیت کو اپنی حیثیت کو اپنی پریزنس کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آف کوالٹی ہیں آئی ایس او نائن تھاؤزینڈ نائن تھاؤزینڈ ون ٹو تھری فور اینڈ فائیو اینڈ دین آئی ایس اینڈ دین دباٹری اسٹینڈرڈ ہے ون سیون ان سارے اسٹینڈرڈائزیشن کو ہم نے لوکلی ایکریڈیشن کر کے اڈاپٹ کرنا ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی الحمد للہ ہمارا چھپسوان, چھپن نمبر پہ ہم ہیں ایک سو تین ممالک میں فورٹین تھاؤزینڈ ون کے سرٹیفکیشن میں جہاں پہ انڈیا نائنٹینتھ نمبر پہ ہے وقت کے ساتھ آج یہ بڑھتا جائے گا حکومت پاکستان آلریڈی ایس ایم کو گرانٹ دے چکی ہے آئی ایس او اٹینڈ کرنے کے لئے سرٹیفکیشن کے ضرورت ہے ایس ایم ایز کو اس وقت کہ یہ کوالٹی اسٹینڈرڈ اتنی سختی کے ساتھ ان پر عمل درامد کریں کہ مارکیٹ کے اندر ان کا نام بن جائے سسٹینیبلٹی پیدا ہو اور ایک فوقیت مارکیٹ میں انہیں یہ مل جائے کہ جی ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ایسی کنٹری کی ہے جو اسٹینڈرڈائزیشن میں بلیو کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ سے آپ کو آؤٹ کرنا کسی کے بس کی بات نہ رہے وہ نیٹ ٹو سیٹ اپ پی این اے سی ایکریڈیشن ٹیسٹنگ لیبورٹریز فار کنفرمیٹری اسسمنٹ یہ ایکڈیشن کاؤسل ہے پاکستان کی نیشنل ایکڈیشن کاسل ہے پی ایس اس طرح سے ہے کہ جو مہنگے ادارے ہیں میں نے جیسے گزارش کی اگر فورٹین تھاؤزینڈ ون کی بات آپ کرتے ہیں تو ایک لاکھ ڈالر سے دو لاکھ ڈالر تک خرچ آتا ہے اس میں اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے یہ آئی ایس ویلڈ ہے ہو سکتا ہے اتنے پیسے خرچنے کے بعد سال کے بعد ایک نیا یا چھ مہینے کے بعد ایک نئی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ آئی ایس او سے جو ہے وہ جاری کر دے اس لیے ضرورت ہے کہ لوکل جو ادارے ہیں بہت اچھے ادارے ہیں قابل لوگ ہیں یہاں پہ ٹیکنیکل اور انٹلیکچل لوگ یہاں پہ ہیں ہر فیسلٹی اویلیبل ہے ایکریڈیشنز دی جائیں الہاق کیا جائے ایسے اداروں کا فورن ایجنسی کے ساتھ جو آئی ایس او کو مانیٹر کرتی ہیں فیسیلٹیز دی جائیں کہ جو سیویلنس ہے وہ نہ صرف یہ کہ فورن کمپنیز کے ذمے ہے لوکل کمپنیز بھی سیویلنس کر کے سرٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر سکے ایسے اداروں کا الحاق ایسے اداروں کے ساتھ ایکریڈیشن انٹرنیشنل لیول پہ بہت ضروری ہے تاکہ ایک سستی جو ایکسیس ہے پہنچ ہے ایس ایم ای کو لیولز آف کوالٹی کنٹرول تک سرٹیفکیشن <تصف> تک وہ پہنچ سکے یہ ایک نہایت مثبت اقدام ہے جو گورنمنٹ جو کر رہی ہیں اس سلسلے میں ایسے اقدامات جو ہیں جیسے ایکریڈیشن کونسل ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو دائرہ کار ہے یہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا اور ایسے میں اس کو اس سے ڈائریکٹلی فائدے حاصل ہوں گے پھر ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ کلیکٹ ڈاٹا ان ریسپیکٹ آف اسٹینڈرڈ آف مینوفیکچرنگ فوڈ اینڈ ادر اگریکلچر پروڈیوس ان دا کنٹریز ویئر وی آر ٹارگیٹنگ آر ایکسپورٹس ضرورت ہے کہ جب ہم ایکڈیشن کی بات کرتے ہیں جب ہم آئی ایس او کی بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں ایس ایم ایز کے لیے ایسے اداروں کی بات کرتے ہیں جو ان کو سرٹیفکیشن فراہم کریں اور جو ان کو ایکریڈیشن فراہم کریں اور ایکریڈیشن کاسل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے ان اسٹینڈرڈس کی جو اگریکلچر کے سسلے میں فوڈ کے سسلے میں اور ٹیکسٹائل کے سسلے میں کٹری کے سلسلے میں سیٹری کے سلسلے میں یا ہماری جو اوور آل ایکسپورٹس ہیں ان کے لئے جو لوکل لاس ان ممالک میں جن کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے ہماری ایس نے کہ جہاں پہ ہم نے اپنے مال کو بھیجنا ہے تو جب تک ہمیں ان کے لاس کا نہیں پتا چلے گا ان کے مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈ کا نہیں پتا چلے گا اور ان کے جو پرویلنگ آئی ایس او اسٹینڈرڈ ہیں یا دوسرے ان کے جو اے ٹی ایم اسٹینڈرڈ ہیں یا بی ایس ایس ہیں ہمیں ان کا پتا نہیں چلے گا یا فائٹرو یا سینیٹری کنڈیشنز ہیں ان کا پتا نہیں چلے گا تو کس طرح سے ہم اپنی اسٹینڈرڈائزیشن کو لا سکیں گے اس لیول کے اوپر جو ان کو ریکوائرڈ ہے تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ٹارگٹڈ کنٹریز جہاں پہ ہم نے ایکسپورٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہم ان کی جو ضروریات ہیں ان کی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس سے آگاہی حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی ایس ایم ایز کو یہ بتائیں کہ یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہے اور آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ مارکیٹ کے اندر یہ اسٹینڈرڈائزیشن جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تو آپ اپنی اشیا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے ضرورت ہے جیسے میں نے گزارش کی ایک سائیڈ پہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے تو پیررل اس کے جو آرگنائزیشنز ہیں دوسری ہماری ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے ایسوسیشنس کو کہ وہ یہ اسٹینڈرڈ جو ہیں حاصل کریں اپنی جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں دوسرے ممالک میں وہاں کے لیے۔ یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ اور ایک اہم قدم ہے جو ہمارے ایس ایم ایس کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ جو یونیڈو ہے دوسرے ادارے ہیں ہماری حکومت کے ادارے ہیں اس میں وہ زیادہ سے زیادہ معلومات جو اکٹھے کر رہے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن پہ تاکہ ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ ایس ایم ایز کے اندر ان اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ٹارگٹ مارکیٹ کے اندر کامیاب ہو سکیں گورنمنٹ آف پاکستان میں امینڈ دا پالیسیز فار مینوفیکچرنگ آف انجینئرنگ گوڈس سو دیٹ اٹ آفس دا فیکٹ آف دیفارمینس ڈیو ٹو ٹرمینیشن آف گریس پیریڈ آف ٹرمس بائی اینڈ ٹو تھاؤزینڈ تھری کچھ ایسے معاہدات جات تھے ڈبلوٹیو کے کچھ ایسی امینڈمنٹس تھیں کچھ ایسے قوانین تھے جو ہم پہ لاگو ہوتے تھے اسپیشلی اس میں انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں جس کا گریس پیریڈ آلریڈی جو ہے دو ہزار تین میں جو ہے وہ ہو چکا ہے پہلے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے تو جو ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز یہ ہیں ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میز جو ہیں یہ ان کے مطابق جو انجینئرنگ گڈز ہیں ان کے بارے میں اور مختلف جو تحفظات ہیں ایس ایم ایس کے اس کے لئے گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور جی ہمیں اس میں کچھ مزید جو ہے وہ گریس پیریڈ جو ہے وہ مل سکے تاکہ ہم اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کو اس کے مطابق ڈھال سکیں اور اس کا جو فائدہ ہے جو ہمیں رعایتیں ملی بھی ہیں گلوبلائزیشن کے اندر اس کا فائدہ اٹھا سکیں یہاں پہ تھوڑی سی پھر وہی بات جاتی ہے جو ہماری سسٹینیبل پالسی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن نے کی کہ جہاں پہ ہمیں گلوبلائزیشن کی سہولتیں ہیں وہاں پہ کچھ کنسٹیٹس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا ٹائم تھوڑا تھا اس لیے ہماری چونکہ انفراسٹرکچر فیسیلٹیز جو بہت وہ زیادہ ہمیں اس کو کرنا تھا اپ گریڈ کرنا تھا تو ظاہر ہے کچھ چیزیں وقت پہ نہیں ہو سکی آل دو ہم نے سارے کے سارے قوانین جو ہے ان کو مانا اور ان کو عمل درآمد پوری طرح سے شروع کر دیا ضرورت ہے ایسے کامانین جو ابھی تک لاگو نہیں ہو سکے اور جیسے اس میں ٹریمس کے اندر 2003 تھاؤزینڈ تھری ایکسپائری پیریڈ ہے تو گورنمنٹ اس کے اندر گریس پیریڈ کے لئے یا کچھ اور رعایتیں جو ہے وہ حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں وش ٹیک اپ آر کنسرن ایٹ ڈبلوٹیو فورا ریگارڈنگ ریپلیسمنٹ آف ٹرف بیرئرز بائی سم کنٹریز ود ایس پی ایس ایڈ ٹیبی ٹی ویز ایویڈینٹ آن انسپیکشن آف امپورٹڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس جس طرح سے نان ٹرف بیرئرز جو ہیں آ, وہ امپلیمنٹ کئے گئے یا ٹیکنیکل جو بیرئرز ہیں وہ امپلیمنٹ کئے گئے تو وہاں پہ جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے ہمارے ایکسپورٹس کو جانچنے کے لئے وہ بہت بڑھا دی گئی جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹیکنیکل بیرئرس کے اندر ایسی کچھ کنسٹریٹس جو ہیں, وہ ہائل ہو گئی جو ہماری ایس ایم ایز کے لیے ہمارے اکسپورٹرس کے لیے یہ ایک مشکل کا باعث بنے گی کہ وہ بے شک کہ ان مارکیٹس تک ان کی ایکسیس موجود ہے لیکن کچھ ٹیکنیکل بیریئرز ایسے ہیں جو تھوڑے سے ان کو ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں ان مارکیٹ میں جانے کے لئے اسپیشلی اس کے اندر ٹیکنیکل بیریئرز اور جو صحت کے قوانین ہیں سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری بیرئرز جو ہیں وہ ہیں تو حکومت پاکستان ایسی جگہ پہ جہاں پہ لیٹرلزم ہے یعنی ہم نے بھی رعایتیں دی ہوئی ہیں ممالک کو وہاں پہ ہم بھی ایکسپیکٹ کریں ان سے نگوسیٹ کریں کہ جی اس ایکسس تک پہنچنے کے لیے ہمیں یا تو ٹیکنیکلی فسیلٹیز فراہم کی جائیں یا کچھ گریس پیریڈ دیا جائے یا ہمیں گائیڈ کیا جائے کیونکہ ڈبلو او کا صرف یہی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے لاک کو بلکہ یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ جس ملک میں وہ فیسیلٹیز نہیں ہیں ان کو ٹیکنیکل اور ان کو جو مالی معاونت ہے وہ بھی فراہم کرے تو ضرورت ہے ایسی فورم کے اوپر اس بات کو لے کے جانے کی جہاں پہ ہم بایولیٹرزم کے جو ہے اس کے لحاظ سے وہ رعایتیں جو ہم لے سکتے ہیں ضرور لیں تاکہ ہماری ایس ایم ایز اس سے فائدہ اٹھا سکیں ایز ممبر پاکستان از کمیٹڈ ٹو فلفلنگ ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ابلیگیشنز فار وچ فائیو پاکستان جو ایز اے ممبر اف ڈبلو ٹی او یہ اس کو پانچ قانون بنا سک, چکا ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے کاپی رائٹس کے ٹریڈ مارک ایکٹ کے تحت اور ان پہ عمل درامد شروع ہو چکا ہے میں نے اپنے ایک لیکچر میں فردن فردن ایک ایک کر کے ان قوانین کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو اور پاکستان جو ہے ان قوانین پہ عمل درامد اس کے اندر جو وہ شروع ہو چکا ہے در از ارجنسی فار انفورسمنٹ آف لاس ریگارڈنگ انفریجمنٹ آف آئی پی آر ایس ای سائن پان فار اٹریکٹنگ فارن انویسٹمنٹ فار وچ نیسری رولس شڈ بی فریمڈ اینڈ نوٹیفائڈ آن اے پرٹی بیس جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے ہم نے جب فارن انویسٹمنٹ کو فیچ کرنا ہے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے جو تحفظات فراہم کرنے کے لئے جو کہتے ہیں انویسٹر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی جو کاپی رائٹس ہیں ان کے جو ٹریڈ مارکس ہیں ان کے جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ سیفلی جو ہے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر لے کے آ سکیں حکومت پاکستان جیسے میں نے گزارش کی پہلے ہی اس اصلاح میں پانچ کا وانیر بنا چکی ہے اس کے اوپر انفورسمنٹ زیادہ ہو جانی چاہیے تاکہ یہ جو موقع ہے جس میں ریلوکیشن جو ہے ڈیو ٹو ناٹ ہیونگ دا چام آف کوٹا جب ری لوکیشن کے بارے میں مختلف ممالک کی انڈسٹریز سوچ رہی ہیں تو وی شڈ میک پاکستان این آئیڈل پلیس فار ٹو ہے جو کہ حکومت پاکستان میں نے گزارش کی اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس پہ عمل درامد کر رہی ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انویسمنٹ کے جو موقع ہیں بڑھ رہے ہیں اور زیادہ فر انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ملک میں آ رہی ہے بائی انڈر ٹیکنگ لبرائزیشن میئر ریلیٹڈ ٹو کمیکیشن اینڈ فائنینشل سیکٹر ویل اوور اینڈ بیونڈ اٹس کمٹمنٹس انڈر جی اے ایس گیٹس پاکستان نے جو جرل اگریمنٹ آن ٹریڈ تھا اس کے اوپر سروسز کے اندر اسپیشلی گیٹس جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جو اگریمنٹ ہے ٹریڈ سروسز کے اوپر اس میں کمیکیشن کے, کے اندر پاکستان نے اتنی فیسلٹیز فراہم کی فورن انویسٹرز کو کہ جو ان کا جو سکوپ تھا لمیٹیشنس تھی انڈر دی آسپش آف ڈبلو ٹی او ڈبلو ٹی او کی جو ریفارمز تھی ان کے جو لاس تھے ان کی جو لمیٹیشنس تھی ایون ان سے زیادہ فراہم کی گئی سہولیات فورن انویسٹرز کو اس ملک میں کمیونیکیشن کے اندر اور بینکنگ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لئے جس کے نتیجہ میں بےتحاشا آپ دیکھتے ہیں کہ فور آئی اور ایک نیا سیکٹر جو ہے وہ شروع ہوا شروعات ہوئی کمیکیشنس بڑی نیٹورک بڑا بینکنگ کا نیٹورک بڑھا انٹرنیشنل مارکیٹنگ شروع ہو, ہوئی انٹرنیشنل بینکنگ کے ساتھ نئے نئے انسٹرمینٹس جو فائنینشیل ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے تو ہماری ایس ایم ایز کے لئے نہ صرف یہ کہ دے ول پرووائڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آتی ہے ا بیٹر وے آف ہیمگ اے سب کنٹریکٹنگ جاب اور کمیکیشن اسکلس بڑھ جائیں گی دوسری طرف اگر بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارا جو ایک پرانا مسئلہ ہے کہ ہماری ایس ایم کی جو ایکسس ہے ٹو ورڈس جو بینکنگ سیکٹر کی طرف وہ کم ہے یہ بھی بڑھ جائے گی کیونکہ جب فائنینشیل مارکیٹ بڑی ہوگی فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف آئے گی تو ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس جو ہیں واضح کر دیے جائیں گے کہ جو چھوٹی انڈسٹری کو سکیورٹی ایشوز پہ دوسرے ایشوز پہ قاب پا کے لون لینے کے لئے یا مالی معاونت حاصل کرنے کے لئے جو ہے ایس ایم ای کے لئے فائدہ مند ہو سکیں۔ تو اس سلسلہ میں پاکستان کی گورنمنٹ بیانڈ اٹسکمنٹ انڈر ڈبلوٹی گئی ہے اور کمیونیکیشن اور بینکنگ کے شعبہ میں بے تحاشا انویسٹمنٹ اور فوراً لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ کام شروع کر دیا ہے پاکستان ان کو ایل ڈی سیز نیڈ ٹو سٹریس فار آن دا ایشو آف موومینٹ آف نیشنل پرسنس وچ از جہاں پہ نیشنل پرزنس کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جب کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لئے آتا ہے جب کوئی یہاں پہ کاروبار کرنے کے لئے آتا ہے تو حکومت پاکستان نے اپنے قوانین میں یہ امینڈمنٹ کی ہے کہ وہ میجارٹی شیئر ففٹی ون پرسینٹ ہولڈنگ رکھ سکتا ہے ایون ہنڈریڈ پرسینٹ ہولڈنگ رکھ سکتا ہے لیکن سکسٹی پرسینٹ ریپیٹریشن آف منی کر سکتا ہے فورٹی پرسینٹ پیسہ اس کو ریٹین کرنا پڑے گا اور اپنے اسٹاف میں سے ففٹی پرسینٹ ایگزیکٹوز جو ہیں دے کین بی فرام دی کنٹری آف ریجن باہر سے منگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو برانچ آفس ہے اس کے اخراجات کی ریپیٹریشن کی اجازت بھی جو ہے وہ uh, حکومت پاکستان نے تھرو اسٹیٹ بینک اس کو الاؤ کیا ہے ضرورت ہے نیچرل پرزنس کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا جائے تاکہ اوورسیز پاکستانی اور ری لوکیٹڈ میں انٹرسٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے ایس ایم ایس کے میں پاکستان کے اندر لے کے آ سکیں اس سلسلہ میں جیسے میں نے گزارش کی لاتعداد جو ہیں وہ اقدامات پہلے سے لیے جا چکے ہیں جو بڑے مثبت ہیں اور جن کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں میجر فلو ان پاکستان اپروچ دیٹ وائل اٹ پیڈ اے گریڈ ڈیل آف اٹینشن ٹو ان فلو فارن انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ا مین آف ایکسپورٹ آف اٹ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے جی جہاں پہ پاکستان نے انویسٹمنٹس کو اوپن کیا انڈر دی آسپیش آف انڈر دی لاز آف ڈبلو ٹی او کے شوبا میں یعنی جنرل اگریمنٹ آف ٹریڈ انڈ میں کمیونکیشن میں اور بینکنگ میں جہاں پہ ویلکم کیا وہاں پہ کچھ ایس ایم کو یہ شکایت ہے یا ان کا یہ ریزرویشن ہے کہ جی ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو اس پرپوشنل اس تناسب کے ساتھ بڑھایا نہیں ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ جو ہے ان شوبہ جات میں آ رہی ہے اس کے ساتھ, ساتھ ہم میں جو رعایت مل سکتی ہے جو فیسلٹیز مل سکتی ہیں انڈر دی مینڈیٹ آف ڈبلو ٹی او جو کہ ایک مینڈیٹری ہے فار ڈیولپنگ کنٹریز ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ایکسپورٹ کا جو سفیر ہے اپنی ایکسپورٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھائیں اس سے ناصف یہ ہے کہ ہماری ایس ایم ایز جو ہیں ان کے لیے سب کنٹریکٹنگ مرچنڈائزنگ اور ان کے لیے جو کام ہے جاب کا جو کانٹریکٹر جاب کا ہے یا چھوٹے لیول پہ سمال انڈسٹریز کو جو سب کنٹریکٹنگ ملتی ہے وہ بڑھے گی بلکہ ظاہر ہے ایکسپورٹ میں جب ایس ایم ایس کا شیئر بڑھے گا تو ملکی ترقی کے لیے ملکی جو فائنینشیل آسپیکٹس ہیں اس کے ان کے اوپر بھی بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے ڈیولپنگ کنٹریز آر اسٹل ان لو لیول اف اکنامک اکوبریم وچ واز دا ریزنٹر آف گرانٹ آف گریس پیریڈ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئیں اور ڈبلو ٹی او کے اندر جو مختلف بیریئرس تھے جو مختلف شرائط تھیں جو مختلف اس کے تھے کامانین تھے ان کو مانا گیا وہاں پہ کچھ ٹیکنیکل اشیاء جو تھیں کچھ ٹیکنیکل جو اس کے آسپیکٹس تھے وہاں پہ جو ترقی پذیر ممالک تھے وہ کچھ پیچھے رہ گئے اس کے ایک بیسک ریزن جو تھی وہ فائنینشیل کنسٹریٹس تھی کہ جیسے لیبورٹریز ہیں یا ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہیں یا آئی ایس او کے سٹینڈرڈز ہیں یا انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں ان کو اٹین کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہوں اور اس کے لئے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ڈبلوٹی او کے ان قوانین کو جو کہ ڈیل کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ جہاں پہ آپ ڈبلیو ٹی او کے لاس کو فالو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو معاونت ہے وہ بھی حاصل ہوگی سائملٹینسلی چاہیے کنکلوژن یہ ہے اس کا کہ ہماری گورنمنٹ ایسے قوانین کو جو لاگو کر رہی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہی ہے پوری فورس کے ساتھ کر رہی ہے بیانڈ اٹس اسکوپ کر رہی ہے تو وہاں پہ جو بینیفٹس ڈبلوٹی او آفر کر رہی ہے فائنینشیل اور ٹیکنیکل اسسٹینس کی صورت میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ پاکستان کو دیے جائیں تاکہ پاکستان کی ایس ایم ایز جو ہیں, میں آ سکیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایکسس کو پوری طرح سے انکیش کرا سکیں میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان جتنا اس سلسلے میں کام کر سکتی ہے اس سے زیادہ کام کر رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ زیادہ کام ہوگا ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ ریکمینڈیشنز کی بات کر رہے ہیں کنکلوژنس کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو فائنل جاری رکھیں گے اس حد تک جاری رکھیں گے کہ ہماری ایس ایم ایس تک جو ریکمینڈیشنز ہیں کنکلوژ ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کیا اس کے کی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں شروع ہوگا اور ہم ایک کنکلوسو سمری پہ پہنچ جائیں گے کہ کس طرح سے ڈبلو ڈی او کے اثرات ہماری ایس ایم ایز کو جو ہے مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں اگر مثبت ہیں تو ہم نے ان کو انکیش کرنا ہے اگر منفی ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے یہی ایک اچھی قوم کی اور اچھے ملک کی نشانی ہوتی ہے سٹوڈنٹس امید ہے میرا یہ لیکچر میرے یہ کچھ جو آپ کو میں نے جو میٹیریل فراہم کیا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اکیڈمی کے لیے کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ جو آپ کو بکس ریکمینڈ کی گئی ہیں وہ پڑھیں نوٹس تیار کریں اپنی لینگویج میں اس کو لکھنے کی کوشش کریں میڈیا میں دوسرے رسائل میں یا ٹیکنیکل جرنلس میں جو مضامین آتے ہیں ڈبلوٹی او پہ ان کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ جو ہے آگاہی حاصل کریں ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر طالب علم کے لئے امید کرتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے اور خود دل لگا کے پڑھیں گے اگلے لیکچر تک کے لئے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں